یہ ان دو دعاؤں سے لاہ قوۃ اللہ بلَََََََََََََََََََّ نظيم اور لن کا كا الك ان دو دعاؤں سے یہ تین اہم اعتقادى امور ہمیں سمجھ میں آتى ہے كہ اسى ليے اللہ نے پيار نبى سے فرمايا مير حبى ہم نے آپ کو جو تعليمات دی ہے ان کے اندر دو اہم جو ہے کلمہ ایسے ہيں جو میرے عرش کے نیچے سے ليے گئے ہیں اور وہاں سے ہم نے آپ کو نازل کیا ہے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 اور لامن جامن کا اللہ علیہ کی تھوڑی توضیح آپ لوگوں کو اشرد میں پہنچا دیا اللہ ہم سب کو ان مقدس دعاؤں کو با بامعارفت پڑھنے کی توفیع طا فرما آمین یا رب العالمین